Hallelujah. Hallelujah. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ Let there be a little full of 한국 Just a little full of foreign àn Plan Well I Laurel I I I I और वो चले गए वो चले गए आदि بدلنے کے لیے اور کیا ہوتا ہے اللہ بہتری والے منفی نہیں اس کو بچانے والے <تصالح> نقصان ہو جائے گا اللہ نے سبب... ایک اللہ <سؤال> ہوگی بالکل ہوگی اور مسلمانوں کو یہ نامی ممانا کا نامی جانتے ہیں والی سال میرے بھی ہی سال کوئی پسند پر کر کے پاس کھا کے بھی بھی بھی بھڑا پرم دیتا کہ جو اٹھویوں نے جب بھڑا سال کی بھٹھا ہے پھر دوئے ایک سی اٹھویوں نے اپنے پر رہا نہ ہوا یہی کیارنٹی نسلے میں کہ آگے والدنسلی کے بارے کے پاس میں تنکون دیتی کے بارے آگے والدنسلی کے پاس میں تنکون دیتا ہے یہ کیارنٹی بھڑکیوں بھڑ तब मालूम है कि कार्य वाला दूर है मैंने उसे वहां से समझाया अगर कोई कार्य पर रोज चलने की जिज्ञासा करता तो मैं उसको हूं कहता उसी का करा कि इनका स्वभाव भौतिक इंद्रियों से जुड़ा था इतना मैंने यह कह दिया कि ज्ञान भाव को भौतिक इंद्रियों की निंदा था वह वाला भगवान को करने का कारण साधन का कोई नहीं की बात हर शब्द में آسمان اپنی آسمان قیمت کرتا की تھا اور ہمارے ایسا تھا وہ بھی ہمارے حساب سے نکل رہا تھا پانی نہ ہوئی ہاتھ کے بعد ہاتھ بھان دے گا کروڑوں میں کوئی بڑے کام ہاتھ کرنے کے تحت نہیں بڑی ہو گئے ہو رہا کیا ہوگا آگے کا اللہ نہیں ہو رہے تھے ایک آدمی نہیں کرتا تھا مسلمان <سؤال> <سؤال> <سؤال> के आज आगे जाए एक दूसरे की बदल गया اپنے والدان <سؤال> کاروبار کے بلدان کے بلدان اور بلدان سارے <سؤال> بلدان آدمی کے پا اللہ جیسے رحمان والوں پر جب آیا انہوں نے جب اس کے بعد آیا گھر کے اندر آئے وہ آلی یہ کوئی جو رائے کوئی اتنے کے لئے جب کوئی کیا محبوب کی محبوب تھے اپنی شروع کیا اور اللہ کے فرشتوں نے کہا اے محمد جب کوئی تصدیق کرے اے محمد کے ہاتھ ہاتھ اپنا دُپارہ ہے ہر ایک جب جب کی دپارہ ہے ایک ہوا فقط اور ایک اعلان یوں کہ اللہ کے جنابوں ہم نے کہا کہ یہ تو حالات <سؤال> کے باوجود اللہ حالات کے اندر پچیس سو پچیس لوگوں کے حالات کے اندر ہو رہی ہے تمہارا جو ہے لگاؤ سے کسی نے تو میرا حق دی بار کی پردیسی اللہ کہ اس کی حاضری کوئی علم ہے جو اس سے کی بات کروں اللہ نے بلا کہ وہ وہ میں کیا کہوں عطا اور میں باہر رہوں اللہ نے کہا کہ میں مطلب کہ سنگل لڑکی تھی اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے میرے پرکھے مگر یہ دونوں میں ساتھ جانا وہ ہم نے کیا آج ابھی بھی محبت کی بات ہے یہ اظہر کا فیشتہ ہے تظہر ان ناظر پر Lucaric کے عقی側 کی مطل Giass dried ع시고 اس سمع رepsی کے عقی偿 خلق پر کام کے یہ تو دیں کہ اب کی وجود کی واعت've ہے کہ اگل ہے جس ان اممان کے لئے خاندelt Branheim تو enseną اگھون منہ وچنانہیت اのは بلکست جگہ ردی کیoph Chanelic وہ انہوں پ 이름 کرenaability چلی ہے وہ بلکست bill اور خود لئے کے آنے دوں کی وجہ مatin سے vambrے کا حالات کے بعد है کے لیے تیار نہیں تیار نہیں مطلب ہے تو ہمارا اور اللہ کی بندی کیے آمد میں جب ان تو اللہ مالی قدرتوں کی وجہ سے اپنی یادی محمد اللہ نے سارا ہوا ہوا ہے कोई अपनी कमर है कोई अपने बच्चों की कमर की आज वाला और कभी अल्लाह ने याद किया وہ کے جواب اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ جل جلالہ ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کی ان کو عبادت پر چلے رکھی ہے جن کا حال بھی نکلنا غلط کرنے کا ہے۔ اوپر چلے کے نیچے تک اللہ جل جلالہ ہم نے ان کو اور اپنے کو پوری طرح سے ہر روز سمجھ جائے حوالوں میں کیا جائے جس کے بعد طور میں اس کی قبر کا پھر نہ ہو جائے کسی کے نواب ہونے کا جنات کی قبر سے ہو نہیں उनके आँखों को अल्लाह ने उस आजाद एक कवाल था हर खाते आज बाराबादा एक दूसरे के बारा ने हमारे बारे में आ रहा है تیار نہیں ہےڑے گا مت جانا مت جانا میرے بچے اللہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے مدد نہیں ہے مدد پڑا ہے اللہ تعالی نہیں ہے یہ موجود ہے تو سل چلے گا اور لگا اپنا بڑا ہاتھ نہیں والے مچھلی آواز نہیں ہو رہی ہے ابھی کم آداد علی گڑھ پر مسمئی ہو اپنی منتھ کے مسمئی دو میرے باپ ہو جائے میرا کرنے کی مدد کر دس محمد کا ہر محمد ہر محمد کو پوری کرنے والی بن جائے خدا جائے گا آباد کر جو مسجدوں کو بندہ گھروں کو جو اللہ کے گھروں کو بندہ مسجدوں کے سر چلنے گا اللہ <سؤال> ناراض <سؤال> <سؤال> ہے घर बना जाए ये कभी कमियों हर आदमी दूसरे के परेशान है सब तक चलेगा ये सब तक मार्ला चलेंगे میں اپنا انتظار کروں بدلنے کے لیے انتظار کروں بدلنے کے لیے ہے یہ کپڑے یہ احتیاط یہ لوگوں کا سلوک مارنا یہ مانو نہیں آئے گا تو پھر کپڑے کی تعداد ہے آپ کو ترمی رکھو زبان سے بچوں نکالو اور میرے عزیب اس آیت سے سمجھا رہا ہے पर याद रखना ऐसी बात नहीं था अल्लाह ने मुसलमानों आरोप मुसल ये और खड़ी होगी और मुसलमान पर खड़ा होना यदि मारना है उनकी सुगल नहीं होती होगा سے محمد بنایا ایسا حکومت آئے گی آئے گا حکومت آئے گی نہیں آئے گا کیا ہوگا करना पड़ेगा या करना है क्या करना है तो मिले सारी दुनिया में آپ لوگوں کے گھر پینے سے آرام ہو سکتی نہیں کریمانہ ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے الگ اللہ نہیں ہے اچھا یہاں بھی سوچو ملائیے کو آپ لے لی ہے اللہ تمہارے ہمارا اللہ تم بھی کرے گا چلے گا متعلقات ہماری <San> <San> اور جو بھی ہو سکتا ہے اور یہی مانگا ये आज तक मुसलमानों आरोप हुई तैयार नहीं था ختم کروا چاہیے ہماری ہر آدمی اور ہدایے دو ہزار ہو گئی اللہ تعالیٰ arunkum allahumma arunkum allah arunkum hatta wala allah arunkum hatta As-Sinaduram namohan I am the Lord of Allah As-Sinaduram namohan I am the Lord of Allah I am the Lord of Allah Ayyala al-sala Ayyala al-sala Ayyala al-sala